لاؤ بڑے اچھے ہیں بڑے خوش ہوئے کام تو بن گیا ہے لگے اس اے دودھ پلانے والی تو یہاں آ جائے کر دودھ پلا کے چلی جائے کر ہم تجھے خرچ خراجات دے دیا کریں گے اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہہ دو میں نہیں آ سکتی ہوں بہت مصروف ہوں دینا تو بیٹا وہاں بھیج دو نہیں طرف کو اپنے پاس میں نہیں آ سکتی ہوں انہوں نے کہا اچھا اپنے گھر ہی لے جاؤ پھر خرچہ میرا جائے گا گھر اپنے لے جاؤ تو بیٹا بھی اللہ نے واپس لوٹا دیا انئی وجا رو منل <سلام> سلیم ہم <سلام> تیرے باس تیری طرف اس کو لوٹانے والے ہے تریا میں ڈال رہی ہے اے ان میں موسا یہ نہ سمجھنا کیا دریا میں ڈال رہی ہوں دریا نہیں جا رہا یہ تو تیری گود کی طرف آ رہا ہے ہم واپس پلٹا رہے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حلط علیہ اسلام جوان ہو گئے ابھی نبوت نہیں ملی تھی دیکھا بنی اسرائیل کا ایک شخص شخصیوں کا شخص فرونی خاندان کا ایک شخص دونوں الج گئے حلط علیہ السلام نے اپنے ساتھی کی حمایت میں فوق موسا ایک مکہ مارا اس کو فقوی وہ قیمتی وہی مر گیا ایک مکہ برداشت نہیں کر سکا تو لو وہ جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے ایک آدمی آیا کہنے موسیٰ ان وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دے تو نے ان کا بندہ قتل کر دیا جاؤ نکل جاؤ یہاں سے ابھی پیغمبر تو نہیں لیکن پیغمبر بننے والا ہے اپنی جان بڑی عزیز ہے موسیٰ بھاگ گیا نکل گیا وہاں سے معلوم ہوتا ہے جان بچانے کی خاطر نکل جائے کوئی تو پوری حرض کی بات نہیں ہے نکل گیا چلا گیا مدین پہنچا وہاں کنو دیکھ, ہے چشمہ ہے وہاں کھڑے لوگ اپنی بکریوں کو یا جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں دیکھا دو لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف کر کے الگ کر کے کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی ہیں حضرت علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ماں خطبا تمہاری کیا بات ہے کیا معاملہ ہے ایک طرف کھڑی ہو اس میں بہت سے سوالات ہیں ماں خطبو ما ایک یہ بھی بات ہے تم کیوں آئی ہو نوجوان ہو کوئی بھائی آ جاتا باپ آ جاتا ماں ما الگ کیوں کھڑی ہو کیا بات ہے خلطمل کیوں نہیں ہوتی ہو شرم حیا معنی ہے ماں خطبو ما یہ سوال پوچھا لانسی اچا بونا شیخ کبھی ہم اس وقت تک نہیں پلائیں گے جہاں تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں اور بچہ خود پانی پلا لے گی ہم بات یہ ہے ہم کیوں آئی ہیں بھائی کوئی نہیں ہے ہمارا باپ بوڑھا ہے اس کو نظر کچھ نہیں آتا ہے مجبور بیٹیاں آ رہی ہیں اللہ باپ ساری زندگی رب سے بیٹا طلب کرتا رہا اللہ نے کہا شعیب بیٹا نہیں دوں گا نابینا ہو گیا آپ ضرورت ہے بیٹے کی حاجت مند ہے بیٹے کا نہیں دوں گا بیٹا ہے شعیب تیری بیٹیاں باہر جائیں ایک بکریاں چرا لائیں لیکن میں اپنی توحید پر فرق نہیں آنے حرف نہیں آنے دوں گا کہ اپن نبی اپنا خود مختار ہوتا ہے بیٹا خود بخود لے لیتا ہے کوئی یہ نہ کہہ دے نہیں دوں گا تجھ کو بیٹا ہاں ایسا داماد بھیج دوں گا بڑا اچھا نیک ہوگا دامات بھیجنے کے سامان بن رہے ہیں اور ان کو پانی پلا دیا علیہ السلام نے اکیلے نے ہی جو آٹھ آٹھ آدمی اس کو چار چار آدمی کھائے تھے اکیلے نے نکالا پانی پلا دیا وہ بکریاں لے کے چلی گئی وہاں درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں بھوک لگی علیہ اسلام کو بڑی اور کہہ رہے ہیں کیا میرے پروردگار میں جو تم نے مجھ پر نادر کیا ہے بلا آزمائش آزمائش ہی ہوئی ہے اللہ میں اس آزمائش میں تیرے در پہ کھڑا ہوں منگتا بن کر خیر کا طلب گار منتا بن کر کھڑا ہوں روٹی مانگ رہا ہوں اللہ یا اللہ مجھے روٹی دے دے کھانے کو مانگ رہا ہوں اللہ تو سے مانگ رہا ہوں کیا مانا نبی اللہ کے دروازے کا فقیر ہوا کرتا ہے اللہ انت ربی لا اللہ انتا خلا پتا نہیں میرے آکا وہ مرشد جناب محمد الرسول اللہ علیہ اسلاد السلام اللہ کے سامنے یوں انتظار کر رہے ہیں اے اللہ انتربی تو میرا پروردگار ہے پالنے والا ہے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی مبھ نہیں خلا نے مجھے پیدا کیا ہے وہ انا بدو کا میں تیرا عاجز بندہ ہوں تو میرا پروردگار میں تیرا عاجز بندہ ہوں اللہ کیا مانا تم مالک و مختار میں فقیر محتاج تیرے دروازے کا منگتا ہوں یا, حیو یا قیوم بے کا استغیث میں تیری رحمت کا طرف طلب ہوں فریادی ہوں میں محمد سول وسلم معلوم نبی اللہ کے دروازے کا فقیر ہوا کرتا ہے وہ گھر میں چلی گئی ادھر دعا مانگ رہی ہیں ادھر بے باپ نے جا کے تعجب سے کہتی ہیں اباجان اب ایک نوجوان کو دیکھا بڑا شریف نگاہیں اونچی نہیں کرتا ہے نگاہ اونچی کر کے دیکھتا ہے نہیں کسی طرف لیکن بہت بڑا طاقتور امانتدار انسان وہ جو چار چار آدمی دوڑ کھینچتے اکیلے نے کھینچ لیا اس نے پانی پلا دیا ہم کو تو وہ کیا کہتی ہیں ابا ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم نہ جائیں باہر شرم کا تقاضا یہی ہے حیا کا تقاضا یہی ہے آپ اس تاجر ہو اس کو آپ مزدور بنا دیں گھر میں رکھ لیں ملازم رکھ لیں ان نقل عمر قبی القتور امانت دار شخص ہے وہ بہت اچھا ہے اس کو رکھ لیں آپ ابا جان بہت ہی اقل من صاحب فراست پیغمبر صاحب بصیرت انسان تھے وہ کو کہنے لگا ہاں بیٹے جاؤ پھر اس کو بلا کے لاؤ اس نے پانی بلایا تھا اس کو کہہ دینا ہمارے ابو بلا رہے ہیں آپ کو ہم تھوڑی بہت اجرت دینا چاہتے ہیں اجرت دینا چاہتے ہیں آئیے اگر ان نابی ضرور کا کا ما سقیت لنا میرا باپ بلا رہا ہے ہمارا بھی خاندان ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ ہی کسی سے پیسے لے کر کھا جائیں اور کہیں پرواہ کوئی نہیں, نہیں ہم مفت میں کام نہیں کراتے اور اجر دیا کرتے ہیں ذراؤ گھر ابا بلا رہا ہے ایک کو بھیجا دو کو نہیں آزمائش کرنا مقصود تھی ایک آئی اللہ کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ السلاط اس کو آ کر بات کر رہی ہے وہ چلتی کیسے تھی کس انداز سے زمین پر قدم رکھتی تھی حجا تحدا ہوما تمشی السطیا وہ چل رہی تھی حیا پر حیا پر چل رہی تھی اللہ اکبر میرے حبیب محمد علیہ السلاط والسلام کتنی حیادار پیغمبر شعب کی بیٹیاں کہ ارش عظیم پر اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے ان کی چال کی تعریف کر رہا ہے تمشی السطیا وہ چل رہی ہے حیا پر کہتی آؤ ذرا تشریف لاؤ ہمارے گھر کہتے اچھا چلتے ہیں پھر کہنے لگے اے میری بہن بات یہ ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیں آگے نہ چلیں وہ نبی بھی کتنا نبی بننے والا کتنا شرم والا کتنا حیا والا کہ میری نگاہ تیرے جسم پر نہ پڑ جائے میری نگاہ تیرے جسم کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے تو آگے نہ چل پیچھے چل رہنمائی کیسے کرنی ہے زبان سے بول کر بتاؤ اس طرف چلو اس طرف چلو ہمارا گھر اس طرف ہے اللہ اکبر آگے چلو تم چلے گئے گھر میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے اور ساری ببتہ سنائی بات سننے کے بعد حضرت علیہ السلام کہنے لگے بات بن گئی ہے آپ یہاں ہیں میرا خیال ہے میں اب ان, ان کی ہاک نہ حضب نئی میرا جی چاہتا ہے کام ہمارے گھر کر آٹھ سال تک تیرا دل چاہے تو دس سال مکمل کر لینا لیکن میں اس رنگ میں کام نہیں کراؤں گا کہ تھی ملازم ملا رکھ لوں اور ایسے ہی گھر میں ہوں تو آتا جاتا ہو نا میرا ہے ان جب نئی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں میں اللہ کیوں جی باپ کی سوچ بھی کتنی بلند و بالا ہے آٹھ سال اگر اگر دس سال پورا کر لے تو تیری مرضی ہے بات ہے ٹھیک ہے لو گھر میں نکاح ہو گیا جا رہے ہیں آٹھ سال دس سال پورا کرنے کے بعد رستے میں ایک جگہ آگ دیکھی سردی کا موسم تھا کہنے لگے یہاں ٹھہرو ان کسو یہاں ٹھہرو میں لاتا ہوں تھوڑی سی آگ سیک لینا تم گرما گرمی حاصل کر لینا ہمیں رستے کا بھی پتہ چل جائے گا شاید وہ گئے آگ لینے کے لیے آگے پتہ کیا ہوا اللہ کہتا ہے موسا اخلاق جوتے اتار دو ان کا بلوا دل تو آ تو وادیے مقدس میں پہنچ چکا ہے انبوک میں تیرا رب ہوں اے موسا اللہ اللہ میں تجھے آواز دے رہا ہوں اے موسیٰ اننی انبت سبحان اللہ. میں ہوں رب کہتے اللہ نیچے آ زمین پر وہ آگ جل رہی تھی اللہ آ... اللہ کا پیغمبر آگ سمجھا ہے اللہ کیا وہ اللہ ہے آواز آ رہی ہے میں تیرا رب ہوں اللہ نیچے آ گیا نہیں اللہ عرش پر ہو کر آگ کے اندر سے آواز دے تو پہنچ سکتی ہے آواز ہے یار پر اس کو پستی لائق نہیں ہے تو آپ یہ مقدس میں ہے موسا میں نے تجھ کو پیغمبر بنا دیا ہے اللہ اکبر پھر آگے چل کے میرے حبیب محمد ارے اسلام تب جانبی نلام سلم تو جانب غربی میں وہاں موجود نہ تھا میرے حبیب محمد جب ہم نے موسا کو نبت عطا کر دی تھی وہاں من شاہدین تو حاضر بھی نہیں تھا وہاں شاہد بھی نہیں تھا اللہ اکبر وہاں ایک طرف کیا تھا اناسلا کا شاہدن اے محمد علی صلا و السلام ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے شاہد وہ مبشر شاہد کے معنی گواہ حاضر گواہ حاضر ہوا کرتا ہے اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے موساری اسلات اسلام کو نبوت دی فیصلہ کر دیا نبوت دے دی تو وہاں موجود نہیں تھا وما کنت من الشاہدین تہلے لفظ بھی پورا مقصد پورا کر رہے ہیں وما کنت بجانب الغربی وما کنت بجانب اس تو تور اس قضائی نائلہ موسیلہ مر تو تورہ میرے پیغمبر تور پہاڑ کے پاس نہیں تھا جانب غربی میں نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عدا کی ان جملوں میں بات آگئی تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن اللہ نے کیسے پیارے انداز سے آگیا اور کھل کر بات بیان کر دی وما کنت من الشا تو وہاں حاضر بھی نہ تھا اللہ یہ باتیں ساری کون بتا رہا ہے میں عرش والا تجھ کو بتا رہا ہوں پھر ہدایت کی باتیں چل نکلی ہدایت کے لیے آپ میدان میں نکلے کوئی بات آپ کی مان لے گا تو بہت اچھی بات ہے نہیں مانے گا تو اپنا بگاڑ ہوگا چلتے چلتے ہدایت کیا لیے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی میرے آکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین شخص کو ہدایت کی راہ دکھا کہ یہ ہدایت کے رستے پہ चल نکلے اور جہنم سے بچ جائے بڑی کوشش کر رہے ہیں پاس موجود ہیں کہتے چچا کل کلیمتن کلمہ کہہ دو لائن وہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کو حجت کے طور پر پیش کر لو کہتے ہیں جھگڑا کروں گا جھگڑے کے معنی آ جاتے ہیں اس میں معنی جھگڑے کے ایسا جھگڑا جس میں حجت موجود ہو بی جھگ ایسا جھگڑا جس میں حجت موجود ہو وہ ہاں عند اللہ میں اس کلمے کو, کو اللہ کے ہاں حجت کے طور پر پیش کروں گا میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کو معاف کر دے اللہ فرماتا ہے میرے محمد ارے اسلاتو لا اندی من احببتا اے میرے حبیب جس کو تو محبوب سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہدایت دے دے ان گلا تحدی من احببتا ہدایت نہیں دے سکتا ہے معنی نے یہ ہدایت کی راہ دکھا تو سکتا ہے راہ ہدایت پر چلا نہیں سکتا دکھا سکتا ہے ان گلا تہدی من احبتا ولا کن اللہ یہ ابو کا یقلو کما یشا ماں کا نہ لہو ملکیارا اے کائنات والو جتنے تم معبود بنا رکھے ہے تم نے یہ سب کے سبب بے اختیار ہیں ان میں کوئی اختیار نہیں ہے اے میرے حبیب محمد اسرا دسران ماں ابو کا یخلو یشا تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے وہ اختار وہی مختار ہے اختیار بھی اسی کو ہے اے میرے حبیب محمد پھر آگے پھر رات ہی رات چڑھائے رکھوں دن آنے نہ دوں اے میرے پیغمبر کون ہے جو دن کی روشنی لا سکے دن ہی دن تم پر مسلط کر دوں قیامت کے دن تک میں پھر کون ہے جو دن کی روشنی کو ختم کر کے تمہاری آرام کریے رات لا سکے اللہ فرماتا ہے تسکروفی بلے تب تبدیلی ولا اللہ کم تسکرون یہ میری رحمت ہے میں نے تمہارے لیے رات بھی بنا دی آرام کے لیے دن بنا دیا کام کرو تاکہ شکر بھی ادا کرو اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے ہم تیرے قدردان شکر کے مانے قدردانی کے ہوا کرتے ہیں اللہ تیرے قدردان ہے ہم تیری نعمت کو مانتے ہیں دن ہوتا تو آرام کا کوئی رستہ نہیں تھا رات ہوتی تو کام کا رستہ کوئی نہیں تھا آگے پھر اللہ نے فرمایا ایک قارون بھی ہوا ہے اسلام کا تذکر چھوڑا نہیں اللہ نے آخر تک صورت میں چل رہا ہے نمل میں بھی قصص میں بھی, بھی چل رہا ہے فرمایا یہ قانون بھی بڑا زبردست آدمی تھا بہت مالدار تھا اس کے خزانے کتنے تھے اس کی چادیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا وہ نفات یہ اس کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے اس کو, کو کہو آسن کما آسن اللہ علیہ. جیسے اللہ نے پر احسان کیا تو بھی احسان کر لوگوں کے حق ادا کر اس نے کہا میرے پر رب کا کیا احسان ہے اِنَّمَا تُو, عَلَى عَلْمٍ <عِندي> میں نے تو اپنے ہنر سے فن سے روزی روزی کمائی ہے اللہ نے مجھ کو کیا دیا ہے یہ تو مکرو ہی سے دنیا کمائی اللہ کا اس میں کیا دخل ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد وسلم سفنا بھی داری ہلاؤ ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا اوپر اس کے خزانے رکھ دیے گھر رکھ دیا نیچے زمین میں دسا دیا جناب محمد فرماتے ہیں علیہ سات و شراب جل جل الایا مل قیاماں قیامت کے دن تک دستہ ہی چلا جا رہا ہے یہ دولت ہے لے جاؤ اور میرے بھائیوں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں دس کے ہیں زمین میں انسان بھی دفن ہو گئے ہیں کہاں گئی دولت اس دول دولت پر اتنا اعتماد نہ کیا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو اللہ دینے والا دیتا ہے یہ دولت ایک لمحے کے اندر جاؤ جا کر دیکھو جہاں سلسلہ ایک لمحے کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر دولت زمین میں دفن ہو گئی دولت نہیں دولت مند بھی ساتھ ہی دفن ہو گئے اللہ کو ذرا سمجھ لو اللہ ہے کیا چیز جو بڑے لوگ تھے نا مسلمان علیہ السلام کے ساتھی کل تک کہہ رہے تھے اس قانون پر برا رب کا گریشان ہے بہت کچھ ہے بھائی کاش کے اللہ ہم کو بھی ایسی دولت دے دے تو جب دس گیا زمین میں دولت سمیت تو کہنے لگے اللہ اللہ تیرا شکر ہے نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی اس کے آغاز میں فرمایا احسب الناس و یطرقون و یقولون لا اله الا اللہ ولا اله الا اللہ کہہ کر بچ جاؤ گے تم فطر میں نہیں ڈالے جاؤ گے آزمائش نہیں آئے گی کیا لا کہنے سے بچ جاؤ گے نہیں بہت کچھ ہوتا ہے کنکیوں سے جسم کا ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے آروں سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے لائلہ کہنے والوں کو انگاروں پر بیٹھتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے حتہ کے آگ بج جائے چھوڑا نہیں جاتا ہے بلال کو دیکھو خبا بلاوس کو دیکھو کیا کچھ ہوا اللہ کہتا ہے یوں ہی بچ جاؤ گے آزمائش کے لیے تیار ہو لیکن آزمائش آئے تو پھر صابر کرم رہنا ہوگا پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے حبیب محمد علیہ السلات وسلام اللہ رب العزت نے یہ دولتیں دی ہیں سب کچھ دیا ابراہیم علیہ سات کے پھر قصے کا آغاز کر دیا فرمایا ابراہیم کو ہم نے کہا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ابراہیم ان کے پلے کچھ نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اے ابراہیم ان کو کہہ دو اے دنیا والوں میرا رب جو رزق دیتا ہے داتا ہے فا اسی کے سامنے جاؤ، اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے یہی ہے آخر میں اس پارے کے آخر میں ایک بات اور آ گئی ہم کا تذکرہ کیا ان کی قوموں کی بربادی کا ذکر کیا فک النا خزنہ بےبی امین ولی ہا سوا ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کی بنا پر پکڑ لیا ایسے بھی تھے جن پر ہوائیں تیز آندھی ہیں چرا دی آدھیوں پر وَمِن من ایسے کو میں اور ان میں ایسے کو زمین میں دسا دیا اب بھی دسا دیا ہے دس دس پندرہ عمارتیں ہیں کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں مندر جا کر اوپر والی آخری مندر کا لنٹر وہاں پڑا ہوا ہے پتہ نہیں مندرے کہاں چلے گی کی دھس کیسے گئی زمین میں یہ انداز اللہ کافرہ بھی ہم نے اس کو نیچے دسا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے احتیاط بر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلہ سمجھا دو جو مشرق ہیں بعد نہیں آتے ہیں مسر اللہ اولیا کبوت ایک تخذرت اتخذت بیتا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے حمایتی اور مددگار مانتے ہیں ان کی مثال مانند مثال اس مکڑی کے ہے اتخذت بیتا جو کسی کونے میں اپنا گھر بنا لیتی ہے جالا تل لیتی ہے بن لیتی ہے الْبُيُوتِ لَبَيْتُ <الْعَنْكَبُوت> تمام کائنات میں سب سے کمزور کمزور ترین گھر اگر ہے تو کس کا ہے اس مکڑی کا گھر ہے لوکا اللہ نے مسئلہ یہ سمجھا دیا اے کائنات والوں شرک کرتے ہو تمہارا شرک کیا ہے وہ تارے ان کی طرح کمزور ہے شرک بھی کمزور عقیدہ تمہارا کمزور تارے ان کی طرح کمزور اور دوسری بات جو تمہارے شریک ہیں جن کو شریک سمجھتے ہو ہمایتی سمجھتے ہو وہ حمایتی بھی تمہارے اس انقبوت کے جانے سے بھی زیادہ کمزور ہے ان کے اختیار میں بھی کچھ ہے نہیں ہے ہم نے جالے بھی تن کے دیکھے ہیں بہت کچھ دیکھا ہے بڑے بڑوں نے جالوں کو توڑ نہیں سکیا میں نے سدس گندری کا کام لیا جالوں سے یہاں بھی فرمایا تمہارے جو بڑے بڑے پی او مرشد بنائے پھرتے ہو جن کو خدا سمجھتے ہو دادا کہتے ہو وہ کیا ہیں تارے کبوت سے بھی کمزور تمہارا عقیدہ بھی تارے ان کبوت سے کمزور اور تمہارے وہ ولی جن کو خدا سمجھتے ہو وہ بھی اس تار سے کمزور ہیں لوکانو رویہ لمن اس کے بعد محمد رسول اللہ کا ایک تذکرہ ہوا بڑا عجیب و غریب پھر آخری آئے آخری آج کے بعد بات ختم کرتا ہوں اللہ نے اللہ نے فرمایا حلی والے اے ہمارا قرآن ہم نے قرآن پڑھایا اس قرآن پڑھانے سے پہلے آپ کچھ نہیں تھے پڑے ہوئے اور ولا تخت ہو بھی امین دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اد اللہ تعب المبت اگر آپ پہلے پڑھے ہوئے ہوتے لکھنا جانتے ہوتے پڑھے لکھے ہوتے عید اللہ بڑے, بڑے بڑے باطل پر سلوک کرنے لگے لگتے بلکہ مشہوری کر دیتے اس بات کی شایع کر دیتے اس بات کو کیا کہتے محمد نبی تو کوئی نہیں ہے اپنے علم کے زور سے نبوت چلا گیا ہے کہا نہیں ہم نے اے محمد تیرا کو استاد کائنات میں بڑھنے ہی نہیں لیا ہے ہم خود تیرے استاد ہیں کائنات کو پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلح صلح نے کوئی جوڑی بنائی کتاب نہیں نہ کو لکھنا جانتے تھے یہ عرش والے نے بھیجا ہے اس کا احسان ہے کہ محمد رسول اللہ کائنات کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں آگے فرمایا رز کی آئیں خرا کرتا ہے دنیا کی زندگی کی باتیں آئیں یہ کوئی چیز نہیں ہے اس پر اعتماد نہ کرنا وَإن دار آسر آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے صرف فرمایا وجہ فینا حدی الب النا دوست آ جاتے ہیں آئے کہتے دیکھیں تو سی سچی بات کون سی ہے جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تحقیق کرتا ہے تفتیش کرتا ہے سوچے آپ ایک سبزی لینے کے لیے میں اور آپ جاتے ہیں بازار میں تفتیش کرتے ہیں باسی تو نہیں ہے کل کی تو نہیں ہے دیکھتی ہیں چند تکوں کی سبزی لینی ہے لیکن ایمان کے بارے میں کوئی تحقیق و کو تفتیش نہیں ہے جو ہمارے ملا نے کہہ دیا ہمارے ایمان نے کہہ دیا وہی درست ہے سبزی میں تحقیق و تفتیش آ سکتی ہے دال لیتے ہو مسورئی تو نہیں ہے اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے ہردی میں ملاوٹ تو نہیں ہے اس بھی اس کی تحقیق تو کرتے ہو اور جس دن سے اللہ نے نجات دینی ہے آغت بنتی ہے قبر بنتی ہے حشر نشر بنتا ہے جنت ملتی ہے اس دن کے لیے کوئی تحقیق نہیں ہے وہاں سے مولوی کا سارا جو مولوی کہتا ہے نہیں ملا کی بات زبان مولوی کی ہو سکتی ہے لیکن بات محمد کی ہونی چاہیے اللہ کہتا ہے جو محنت کرتے ہیں کوشش کرتے دین کے لیے تفتیش کے رستے اختیار کر لیتے ہیں تحقیق کے میدان میں نکلتے ہیں اس مولی سے حدیث پوچھیں لکھ دو بھائی کیا ہے یہ اس مولوی کے پاس آئے جناب یہ کیسی ہے یہ اس کا جواب دیجئے تحقیق ہو جاتی ہے کہ سچی بات کون سی ہے محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا فاتح پڑھ لو رفاید کیا کرو آخر زندگی تک حضور کرتے رہے علیہ ساری باتیں ثابت ہو گئی تو پھر بات آ یہاں اللہ کہتا ہے بلدین حجا حوفین جو ہمارے رستے میں مخلص ہو کر کوشش کرتا ہے راہ پانے کے لیے للہ حدی النہ سبانا ہم ان کے لیے اپنے رستوں کے دروازے کھول دیتے ہیں للہ حدی الحم سا محسنین اللہ محسنین کے ساتھی ہے اللہ محسنین کا ساتھی ہے میرے بھائیوں تحقیق کرنے کا درس دیا کرو اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو خراب داروں کو بہو بیٹیوں کو بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو کہا کرو بات مولوی کی زبان سے نکلتی ہے ٹھیک ہے زبان ملہ کی ہو لیکن بات محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات ہونی چاہیے اس بات کی تحقیق کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے پھر قیامت کے دن تمہارے نامے اعمال پر محمدی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد رسول اللہ کی مہر ختم نبوت ختم نبوت کے تاجدار کی مہر مہر وہاں ثابت ہوگی کائنات کے رب کی قسم جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے اور جنت مل جائے گی سبحان ربک رب, رب العزت عما یسیفون وسلام علی المرسلين الحمدللہ علیم فی عدم فی النی قبل ومن بعد يفرح محترم حضرات سورت الروم کا آغاز رومیوں کے ایک واقعے سے ہو رہا ہے یہ اہل کتاب تھے ان کا تنازع اور جھگڑا عموماً فارس کے لوگوں سے رہتا تھا جو آتش آترست تھے کبھی فارسی لوگ رومیوں پر غالب آتے تو مکے والے کافر مشرق بڑے خوش ہوتے یہ خدا کو نہیں مانتے اور وہ کتابی ہیں یہ غالب آ گئے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی محمد رسول اللہ پر غالب آ جائیں صلی اللہ جی اہل کتاب فارسیوں پر غالباتے تو مسلمانوں کو خوشی ہوتی کم از کم کتاب تو ہیں ان رومیوں کا کچھ حصہ فارسیوں کے قبضے میں تھا بسرا وغیرہ اس کو اجنا شام کہتے تھے یہ عرب کے قریب علاقہ ہے ان کے اس معاملے میں جھگڑا رہ چل رہا تھا جنگ چل رہی تھی قرآن حکیم نے کہا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول بت الو رومی مغلوب ہو گئے اور بہت جلد آنی پڑی یہ غالب بھی آئیں گے معاملہ فتح اور شکست کا اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی بعد میں اور ایک وقت آنے والا ہے جب اہل کتاب غالب آئیں گے تو اہل ایمان کو بھی ایک خوشی نصیب ہوگی یوں میں المؤمنون میروں کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا ادھر مسلمان بدر کے میدان میں ہیں ادھر رومیوں کا ان سے جھگڑا چل رہا ہے لڑائی چل رہی ہے وہ رومی لوگ فارسیوں پر غالب آئے انہوں نے اپنی جگہ واپس چھڑا ایک یہ خوشخبری ہوگی اور بدر کے میدان میں محمد رسول اللہ صحم اللہ کے ساتھی غالب آئے کافروں کو شکست ہوئی یہ دوسری بہت بڑی بشارت چین کے لیے اللہ قبر عزت نے قرآن حکیم میں اپنی قدرت کاملہ کے نشانات ذکر کیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کی خاطر کہ للہ ہلام خبر و امین اختیارات میرے ہیں پہلے بھی بعد تمہیں میں نے پیدا کیا وہ میرا یاد ہی خدا تمہیں میں نے بنایا میں نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا نہ نیند تمہارے لیے بنا دی آرام کرنے کی غرض سے بجلیاں چمکتی ہیں بارشیں آتی ہیں اس کے کیا فوائد ہیں یہ تمام پیر تذکرے آتے ہیں اس کے بعد برا عزت نے پھر ایک بات بیان فرما دی کہ میں پیدا کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں اختیار میرا چلتا ہے فرمایا ظہر الفساد و البحر دماغ سبت عید بر و بہر میں فساد برقا ہو چکا کس بنا کا دماغ سبت اید الناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نہ سمندر میں سکون ہے نہ خشکی میں سکون ہے خشکی میں بھی عذاب آ رہے ہیں سمندر میں بھی طوفان اٹھ رہے ہیں یہ سب ان کی اپنی کمائی ہے اللہ رب العزت نے اس کو بضاحت سے بیان فرمایا اگر انسان برائی پر اتر آتا ہے خواصوں پہ آ جاتا ہے اس کے گناہوں کا اثر صرف ان پر ہی نہیں جہاں ان پر ہے ان کی اولاد پر ہے وہاں پرندوں پر بھی پڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے گھوسلوں سے گر جاتے ہیں انسانی گناہوں کی بنا پر ان کی اولاد پر اثر پڑتا ہے ان کی جان پر بھی اثر پڑتا ہے حرام کھاتے ہیں اولاد بد کردار پیدا ہوتی ہے غلط پیدا ہوتی ہے اللہ منشادہ پھر اپنا جسم بھی اپنا کہا نہیں مانتا عائشہ صدیقہ قادن کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے حرام کھانے والے کا جہاں اثر اپنی اولاد پر بھی غلط پڑتا ہے اپنے جسم پر بھی پڑتا ہے قلم کسی طرح اٹھاتا ہے اٹھتا کسی طرف ہے اور اس بات کی پرواہ دنیا نہیں کرتی ہے جو آتا ہے ہڑپ ہو جاتا ہے مال آنا چاہیے دولت ملنی چاہیے بس اللہ عبر اس کے بعد فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں <سلام> اللہ ہوں جو ان کو پیدا کرتا ہوں ان کو میں پالتا ہوں بڑھاتا ہوں بچپن ان پر آتا ہے جوانی ان پر آتی ہے پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے یا خلوق ما یشا جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ علیب القدی کیا معنی بڑھاپا جوانی بچپن یہ سب میری مخلوق ہیں آپ مت سمجھیں کہ کوئی شخص سے بہت بڑی اچھی غذا کھا رہا ہے اس لیے جوانیاں چڑی پہلوان بن گیا بہت کچھ ہو گیا نہیں وہی کچھ کھاتا کھاتا برا بھی ہو جاتا ہے کمزور بھی ہو جاتا ہے یہ حلکوں شاہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں وہ علیم علم میرے پاس ہے قدرت میری ہیں پراننگ میری ہے منصوبہ میرا ہے اللہ عب عزت فرماتا ہے میں کسی کو جوان ہونے نہیں دیتا کسی کی جوانی نبے سو سال تک رہنے دیتا ہوں کسی کو بچپن سے پورا کر دیتا ہوں کسی کو بیمار کر دیتا ہوں تو چار پائی سے لگ جاتا ہے بحبل عالیم القدیم یہ علم کس کے پاس ہے میرے پاس ہے یہ تقدیر یہ اندازے میرے پاس ہیں میں جانتا ہوں لوگ کہتے ہیں تقدیر کیا چیز ہے کوئی چیز نہیں ہے بھائی بات سنیے تقدیر کے معنی اندازے پلاننگ کرنا منصوبہ بندی کرنا آپ لوگ پرانی کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں تخمینہ لگاتے ہیں یہ پل اتنے لاکھ روپئے میں بنے گا یہ سر کتنے روپئے میں بنے گی اتنی دیر تک اس کی زندگی ہے آپ کے تخمینے پورے نکل ہیں مکمل طور پر صحیح اترتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے جو آپ کو اس قسم کی عقل دیتا ہے اس کا تخمینہ غلط ہو سکتا ہے اس کے تخمینے غلط نہیں ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب محمد علیہ السلات وسلام ہم نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا ہے یہ تخمینے میرے ہیں بحب الم القدیم پرانے حکیم کہتا ہے اور آگے پھر صورت الحکمان آ اس میں حضرت لکمان حکیم کا تذکرہ ہے کئی کہتے ہیں وہ حکیم تھا ولی تھا کئی کہتے ہیں نبی بھی تھا کیونکہ وہ وحی کے انداز سے گفتگو کرنے والے کو اللہ وحی دیتا ہے وہ آتا ہے نصیحتیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلات وسلام میں نے پیدا کیا میری حکمتیں ہیں، سب کچھ میرا ہے ان لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے میری بات ماننی چاہیے شیطان سے دور رکھنا چاہیے لیکن یہ لوگ وَمِن النَّاسِ مَن یہ پھر بھی گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں فرما میرے پیغمبر محمد علیہ السلات وسلام میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں تعجبون کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو حیران ہوتے ہو تم سا ندون غافظ پڑے ہوئے ہو اس کا معنی بھی کسی نے اللہ اکبر و اللہ فرماتی آزاد ہے جو گانے بجانے میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں گانا بجانا کیا کرتا ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا پھر قلع گانا دل میں منافقت کا بیج بول دیتا ہے منافق بنا دیتا ہے ایک کشش پیدا ہوتی ہے عورت یا مرد کے گانے میں ترنم کشش ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے شیطان اس کو لے جا رہا ہے قرآن کتنا بھی پر کشش ہو اس کا بیان کتنا بھی جازب ہو ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں بیان کرنے والا بھی کہتا ہے یار بہت لمبا کام ہو گیا ہے سننے والے بھی کہتے ہیں لیکن ٹی وی بی پر بیٹھے ہوں پروگرام چل رہا घंटे دو دو تین تین گھنٹے کسی کو चलता نہیں آتی ہے وہ چلتا رہتا ہے پروگرام ادھر وہ جراز دکھاتے ہیں کس طرح بربادیاں ہوئی ہیں یہ بربادیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور خوشی بھی کر رہے ہیں ہنس بھی رہے ہوتے ہیں پروگرام اس طرح چلتے ہیں میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمبت گانا بجانا یہ دل میں بےکسرین مضامین مجھے اللہ نے مغروض فرمایا ہے آلات گانے بجانے کے توڑنے کے لیے محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں ہیں اس وقت سرات و سلام کی محفلیں سجتی ہیں اور اس میں ساز بھی ہے بندے کی آواز بھی ہے گانے ساتھ با وہ بجانا بھی ساتھ ہے وہ آلات بھی چل رہے ہیں ترک چل رہا ہے اللہ اکبر کس قدر غلط حرکت ہے جس پیغمبر نے فرمایا تھا میں اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں اسی پیغمبر پر دھول و سرام ہے اسی پیغمبر کا ترد... تذکرہ ہو رہا ہے نعت ہو رہی ہے اسی پیغمبر کا ذکر خیر ہو رہا ہے لیکن گانے بجانے میں ساز میں آ رہا ہے اللہ اکبر بات سوچئے محمد رسول اللہ تو فرماتے بے قسری مضامی مجھے بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ میں آلات الہب الہب الہب کو توڑ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کان کے لیے آئے ہیں ہم نے اسی کان میں ان کا تذکرہ شروع کر دیا میرا النبی کی مسئلے سچی ہیں آپ نے دیکھا ہے گانے بجانے کس کا چلتے ہیں کس طرح آواز چل رہا ہے کیا ان کو خدا کا خوف آتا ہے یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی باتیں ہیں محمد رسول اللہ کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ عشق نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے یہ گمراہ ہی ہے یہ مذاق ہے محمد رسول اللہ کے دین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بعد شروع ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں کچھ کہ آپ کیا نصیحت ہیں یا منیلہ تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان الشرک لظلم العظیم شرک بہت برا ظلم ہے ساتھی کہا توحید کا ذکر کرنے کے بعد وغصیلن انسان بوالدی حملته امہو وہنن علا وحلی محفصالو اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی حکم دیا ہے اس کو اپنے ماں باپ کے احسان کرنا اچھا سلوک کرنا تمہاری بڑی خدمت کی بچپن میں تمہیں پالا پوسا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن یاد رکھو جب بھی کے خلاف وہ بات کرے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے مساحد ہمارا پھر دنیا معروف پھر ان کی بات دنیا میں ماننی ہے خدمت کرنی ہے مٹھی چانپی کرو کھلاؤ پلاؤ کپڑے دو سب کچھ کرو رہائش کا کرو تک نہ کہو لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی دین کے معاملے نے اللہ کے اور محمد و رسول اللہ کی بات ماننی ہے پھر آگے چل کے فرمایا <تصفيق> فرمایا بیٹ نماز قائم کر برائی نیکی کا حکم کر برائی سے رو پھر اس کے بعد فرمایا <تصفيق> اِن اللہ خبیر کوئی چیز آسمان میں ہے زمین میں ہے رائی کے برابر ہے کہیں بھی چلی جائے یا اللہ اللہ اس کو لے آئے گا وہ چھوڑے گا نہیں اللہ لے آئے گا یہ اچھا چل لے گا تم کیا گم ہو جائے گی اندر کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی ایک شخص نے کہا اپنے بچوں کو بلا کر کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا تم جلانے کے بعد میری لاش کو کچھ فضاؤں میں اڑا دینا کچھ پانیوں میں بہا دینا پھر انہوں نے ایسا ہی کر لیا اللہ نے ہواؤں فداؤں دریاؤں کو حکم دیا اکٹھا کر لیا اس کو اے میرے بندے تو نے یہ کیوں کام کیا اللہ تیرے ڈر سے یہ کام کیا ہے بس اور کچھ نہیں ہے بیٹوں کو کیا کہا تھا لائن قدر اللہ آ اگر اللہ نے مجھ کو تنگی دی اللہ رب العزت میرے پر قادر ہوا دوبارہ بنانے پر مانا یہ کرتے ہیں قادر ہوا مجھے بنانے پر تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی کو آزاد نہیں ہوگا تو محدثین اکرام کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے اللہ کی قدرت میں اس کو شک ہوتا تو وہ تھا وہ تو والا نہیں تھا پھر بخشا نہیں جا سکتا تھا اس کا انجام تو بخش ہے نہ قدر اللہ علیہ اس کے معنی اللہ کی قدرت کی نہیں ہے کہ مجھ پر قادر ہوا تو نہیں قدر یقدر اللہ میں نہیں عشا قدر اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں اگر اللہ نے مجھ کو تنگ کرنا چاہا تو پھر اللہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوگی اس کے معنی یہ ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے بندے سامنے لے آیا تو یہ کیوں کیا یہ اللہ تیرے سے ڈرتے ہوئے اللہ فرماتا پھر اس کو جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو اللہ یا کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے پھر اس کے بعد فرمایا میرے حدیب محمد علیہ آخر صورت میں پہنچو اس <تصفح> سے درجا اس دن سے بھی ڈر جاؤ ابراہی باپ اپنے بیٹے سے کوئی کفایت نہیں کرے گا سیاح اس کی اولاد بھی اپنے والد سے کچھ بھی کفیت کر سکے گی نہیں کوئی کسی سے کفایت نہیں کرے گا پانچ چیزوں کا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے پانچ میں سے ایک ہے ان کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا وہ اس آیت میں ہے اب ابو ری آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں قیامت کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے کسی کو علم نہیں ہے نبی کوئی نسد کیونکہ نبی نے تو پہلے کہہ دیا ہے جبری تو مجھ سے پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا, نہیں جانتا تو بھی نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ان وَيُنزلُ بارش ہے بارش کی بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے ہمارے آلات بتاتے ہیں کی ہوایں آ رہی ہیں بارش ترے گھنٹے بعد آ جائے گی فلا فلا علاقے میں بارش ہوگی لیکن یاد رکھیے یہ بشارتیں غلط ہو جائے کرتی ہے کیونکہ ہوا کے رخ اللہ جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے پھر بدل دیتا ہے پلٹ دیتا, دیتا ہے معلوم ہوتا ہے گیس بارش کا بھی اصل علم کس ہے اللہ کو ہے وہی لذیل الغ وہی عالم خواب شکمِ مادر میں کیا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے ہمارے آلات ایسے آ چکے ہیں مول سا قبرز پیدائش وہ آلات بتا دیتے ہیں بیٹی ہے شک مادر میں یا بیٹا ہے بتا دیتے ہیں میرے بھائی ذرا سوچیے بین الاقوامی لیول پر کبھی کبھی یہ مشینیں غلط بھی بتا دیتی ہیں وہ کہتی ہیں بیٹی ہوگی تو بیٹا ہو جاتا ہے بیٹا ہو تو بیٹی ہو گی. کبھی کبھی اگر ہزار میں سے بھی ایک مرتبہ غلط ہو گئی تو پھر بھی مانا یہ ہوا کہ حقیقی علم شک مادر میں کیا ہے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے وَمَا نَفْسُمْ جان کو کوئی پتا نکل کو کیا ہوگا کسی جان کو کل خبر نہیں ہے کس زمین میں اس کو موت آئے گی بندہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کو اس کو گھوم رہا ہے وہ دیکھ کے حضرت مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہیں دور دراز مجھے پہنچا دو اس سے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے بڑا گھومتا ہے مجھے کو تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے حضرت علیہ نے کہا تھی جاؤ ان کو پہنچا دیا ہوا کو حکم دے لے جاؤ اس کو بڑی دور لے گئے جب وہاں وہ بندہ پہنچا تو گورنے والا بندہ وہی وہاں موجود تھا رہس رہا بھائی تو تو وہاں بھی مجھے گور کیا وہاں مجھے بڑا کریلگاہ سے دیکھ رہا تھا تو کیا بات ہے یہاں بھی پہنچ گیا ہے کہنے لگا میں تو یہ سوچ رہا تھا تو یہاں بیٹھا ہے اتنی لمحوں کے بعد تجھے موت آئے گی موت کی جگہ تیری یہ تھی مقرر میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا اللہ تیرے قربان جائے تو نے وقت مقرر پر اس کو وہاں پہنچا دیا ہے اب میں اپنی جان قبض کرنے لگا ہوں یہاں کا حکم تھا مجھ کو علیہ القدیر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کسی شخص کی موت مقدر ہوتی ہے اللہ زمین کی طرف اس جگہ کی طرف اس کو زہاجت ڈال دیتا ہے کام ڈال دیتا ہے وہ کام کرنے کی ضرورت جاتا ہے وجہ سے لیکن وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سورج سیدہ آ گئی میں اللہ حکم عزت نے فرمایا میرے تحمل علیہ وسلام یہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا ہزار ہزار سال کا ایک دن ایک دن ہزار سال کا اور ایک دن پہلا پچاس ہزار سال کا پھر باقی ہزار ہزار سال کے فرمایا یہ دب دماؤ مینس سما یہ آسمان سے زمین کے تمام امور کی تدبیر میں کرتا ہوں پوری کائنات کے کاموں پر میرا تسلط ہے میرا حکم چلتا ہے علیہ علیہ علیہ جان بھی میں قبض کرتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھ لیں جب میرے فرشتے کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں واپس لوٹا دے ہم پھر اس قسم کی حلکت نہیں کریں گے ہم نے اب واپس نہیں جانا ہے پھر آگے اللہ کے بندوں کی تعریف ہو رہی ہے میرے پیروں مرحیح سراب وہ سرات میرے مریدین میں تیرے صحابہ میں ایسے بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں اتنے زبردست اللہ والے ہیں کہ رات کو کھڑے ہو کر مسلح پہ اللہ کے سامنے رونے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش کرتے ہیں اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں کہ ایسے اچھے لوگ ہیں فرمایا کافر جہنم میں چلے جاتے ہیں ان اہل ایمان کے لیے ہم جنگ کے دروازے کھول دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ صورت والسلام یہ میری اختیار کی باتیں ہیں میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد صورت الاحزاب ہے سورت الحضاب احزاد خندق،, خندق کا دن گفا میں بہت بڑے لشکر اکٹھے کر لیے اور پہلے ہی مسلمانوں کے دل خراب کرنے کی خاطر بٹھانے کی خاطر ان کا موال گرانے کی خاطر کہنے لگے ہو تمہارے لیے بڑی لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں در جاؤ تمہارے لیے بڑی دنیا اکٹھی ہو رہی ہے اللہ کہتا ہے میرے سو کس وا تیرے ساتھیوں کو جب اس قسم کی خبریں ملتے ہیں خزاد مانا ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وکال و اللہ اللہ عبیم وہ کہتے ہیں اللہ نے کافی لشکر اکٹھے ہو جائے تو پھر کیا ہے جان کس کے قبضے میں ہے اللہ کے قبضے میں فتح اللہ کے قبضے میں کب بات پہلے اور آخر میں فتح کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے فتح افرادی ابت کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ مادی وسائل کے ساتھ نہیں ہے فتح کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے امر میں ہے جیسا حدیث میں آتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتے بیچ رہا ہوں تیری دعا پر تین ہزار فرشتے فرمایا پھر اگر تھوڑا سا سبر کر لو <تصفح> پھر میں پانچ ہزار فرشتوں کو بیچ رہا ہوں نشان لگانے والے جس کو فرشتہ مارے گا اس کو نشان لگا دے گا پتہ چلے گا فرشتے نے اس کو قتل کیا ہے اے میرے پاور محمد علیہ وسلط وسلم یہ مت سمجھنا اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کیا کہ فرشتوں کی بنا پر تمہیں کامیابی ملی ہے کل فرشتے آئے ہیں پانچ فرشتہ ایک ایک پر زمین میں والے ساری زمینوں کھیر سکتا ہے اتنا طاقتور ہے تو تم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو کہ فرشتوں کی بنا پر ہم کامیاب ہوئے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ بُشْرَعَ لَكُمْ یہ تو اللہ نے تمہارے لیے بشارت کی بات کی ہے تمہارے پاس فرشت آیا خوشخبری ہے لیکن مدد کس کی طرف سے مدد کہاں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے کامیابی کس کی طرف سے آتی ہے اللہ کی طرف سے فرمائیں اور اختیار میں بات رہی تو ان کے لیے بد دعا کر رہا ہے میں ان میں ایسے بندے پیدا کر دوں گا جو توبہ کر کے تیرے غریب بن جائیں گے جنتی بن جائیں گے اختیار سے میرا ہے تیرا نہیں ہے نہیں کا میرا نبری شعیل تیرے ہاتھ میں اختیار نہیں اور یہ تو آئی ملواد نوالمون یہ سب کے سب اختیار کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہے اللہ رب العزت نے فرمایا صد الاحزاب آئی اس میں شروع میں آغاز میں ایک بات آ گئی فرمایا محمد علیہ السلاتی علیم اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ان کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں لگتی ہیں جس کی بیویاں مائیں ہیں وہ محمد ہمارے باپ ہیں روحانی رشتہ یہ تو یہی ہے نا لیکن باپ کا لفظ بولا نہیں ہے کیوں نہیں بولا اس میں بڑی تھی۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ نبی کا مقام نبی کا مرتبہ مقامی ابوت تک باپ کے مقام تک محدود ہے کہیں یہ نہ سمجھ رہے النبی و المؤمنین نہیں کہا ان نبی و اول دیویا مائیں ہیں محمد باپ ہے روحانی ایک تو یہ بات تھی کیونکہ ایک نبی کا مقام پوری کائنات کے باپ اکٹھے ہو جائے مقدس باپ ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو سعید البیا کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں اور میرے بھائیو ضل اللہ ابوالزت اس بنا پر بھی یہاں اب المن کا لفظ نہیں بولا کیونکہ آگے لفظ کیا آ رہا تھا ماں کا نا محمد نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ تساد آ جاتا تزاد آ جاتا تصادم آ جاتا پہلے کہا ہوتا میرا ربیع عمران کا باپ ہے آگے چل کے کہتا تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تو دنیا کہتی قرآن کی ایک آئے دوسری کے خلاف چل رہی ہے تسادم آ رہا ہے مصادم نہیں کہ رہنے دیا حکمت یہ ہے باپ کے مقام تک محدود نہیں میرے نبی کا مقام بہت اونچا ہے کتنا اونچا جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے میرے نبی کی بیویوں کو آہل ایمان کی مائیں کہہ کر ایک رشتہ داری قائم کر دی ہے وہ مائیں ہیں نبی باپ ہے نبی کو باپ نے کہا اور نہیں کیا کہا نبی اہل ایمان کو بہت قریب ہے بہت قریب کے معنی حاضر ناظر نہیں ہیں بہت قریب ہے اہل ایمان کو اللہ بھی حاضر ناظر نبی بھی حاضر ناظر وہ کہتے ہیں دیکھنا اللہ نے کہہ دیا ہے نہیں اللہ اور نبی کے حاضر نازر ان میں صرف فرق ہے اگر یہ مانا لیا جائے تو کیوں اللہ درخت کے بھی قریب ہے بندے کے بھی قریب ہے کافر کے بھی قریب مومن کے بھی قریب جانور کے بھی قریب فرشوں کے بھی قریب ہر چیز کے قریب ہے اللہ اور اللہ نے یہاں محمد رسول اللہ کو دئیے فرمایا اولاد بالمونی میرا پیغمبر محمد صرف آہل ایمان کے قریب ہے کافروں سے اس محمد کی رشتہ داری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولاد من یہاں رشتہ داری بتائی جا رہی ہے نبی کی دینیاں تمہاری مائیں ہیں اور نبی تمہارے لیے عزیز ہے رشتہ کتنا قریب ہے تیری ماں سے تیرے باپ سے بر کر تری آواز سے بر کر تری جان سے بر کر اتنا عزیز ہے رشتہ محمد رسول اللہ کا تمہارے ایک عورت آئی اس کو بتایا کسی نے تیرا باپ تیری باپ، تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے وہ کہنے بھائی نہ مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں کسی نے کہا وہ دیکھو صحیح سلامت رشید آ رہے ہیں حضور کو دیکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ کلو مصیبت عبادت کا جلاجو دل پھٹ چکا ہے دیگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اتنی شہادتیں میرے گھر میں ہوگی لیکن یا رسول اللہ آپ کو میں زندہ سلامت دیکھ کر میری تمام تر مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں یہ جان سے بھی عزیز ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیش کر دیئے تیر تلوار آئے میرے نوزائید شیر خان بیٹے کو آگے کر دو اس کو تیر لگ جائے محمد بچ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں محمد اللہ علیہ النبی اولا السلّۃ وسلم وسلم اس کے بعد فرمایا میرے حبیب محمد علیہ اللہ وسلم ذرا متبنے کا حال بھی سنا لو لوگ بیٹا بناتے ہیں کافروں میں یہ دستور تھا کسی کو متمنا بنا لیا اس کی بیٹی اپنی بہو بنا لی وہ سگی بہو کی طرح باپ اس کے ساتھ سوسر اس کے ساتھ وہ چھوڑ دے اگر طلاق دے دے یا بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے یہ ہماری بہو ہے اللہ نے فرمایا زید کا نگاح آپ کی خفیزات بہن سے ہم نے کر دیا اے محمد علیہ السلام آپ نے نگاہ کر دیا زید کا نباہ نہیں ہو سکا یہ گنا وہ شہزادی نباہ نہیں ہو سکا قبا سعید الما قرانی <سلام> <سلام> میرے پیغمبر گے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا یہ بات غلط ہے بہو نہیں ہے بیٹی نہیں ہے وہ اپنی بیٹی نہیں بن جاتی بہو نہیں بن جاتی ہے بھائی ہیں وہ اکثر گوا متمنا بناتے ہو تم سکولوں میں جاتے ہو کالجوں میں جاتے ہو اس کے ولدیت اپنے نام سے لگاتے ہو یہ غلط ہے آ اللہ فرماتے ہیں وہ آبا ہند متمنا بناؤ اپنی جوڑی میں کوئی بیٹا رکھ لو پال لو لیکن ان کو اپنے ان کے باپ کی طرح منسوخ کرنا ہے یہ عثمان ہے بل فلاح ہے اپنی طرح منسوخ نہیں کرتے ہو وہ آپ سب یہ اللہ, اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے اور تم اپنی طرح منسوخ کرو گے تو یہ زیادتی ہوگی گناہ کی بات ہے اللہ بربور عزت فرماتے ہیں یہ بات تم نہیں کر سکتے ہو ہوئے پیغمبر تو اپنے دل میں ایک بات چھپا رہا تھا میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں تو نے چھپائی کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لینا ہے زید کی کے کے ساتھ ساتھ اپنے نکاح کروں گا میں یہ چھوڑ دے گا تو چھوڑ دیا اے اللہ اے میرے پیغمبر تو نے چھپایا میں نے اس کو ظاہر کر دیا اللہ اکبر کوئی شخص یہاں آ کر شہادی کہتا ہے اگر محمد رسمول اللہ وسلم اللہ کی وہی میں سے کوئی آئے چھپاتے تو سب سے پہلے یہ آج چھپا تھے تقشن ملا تقصنات تو پھر ہی نفسی کا مل تقسناخ اپنے دل میں چھپا رہے ہو میں تو ظاہر کر رہا ہوں محمد رسول اللہ اس کو ظاہر نہ کرتے چھپا رہے تھے لیکن یہ بھی آج آپ نے پڑھ کے سنا دی ہے پھر اس کے بعد بیویوں کا حال بیان فرمایا ہمیں آپ کے لیے بیویاں حلال کر دی آپ بیویاں کرتے چلے جائیں نو کر ہو گئی اے میرے پیغمبر والے اسلات یہ میری منشا کے مطابق ہے اور ایک وقت آیا فرملہ حلال نہیں ہے معلوم ہوتا ہے بیویوں کی ہلت کا مسئلہ میری طرف سے تھا میں نے آپ کو اجازت دی ہے آپ نے ایس پرستی کے طور پر نکاح نہیں کیے اور نو خاندانوں سے تعلقات محمد رسول اللہ کے نو خاندانوں کے دعوات محمد رسول اللہ ان کے ساتھ قربت حاصل ہونے کی بنا پر دین اسلام کے پھیلانے کے رستے دروازے پیدا ہو گئے یہ بہت بڑی حکمتیں تھی اس میں اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا اے میرے پیغمبر علی سلاسلام پھر آداب بتائے نبی کے گھر میں کھانا کھانے جاؤ کھانا کھا تو اٹھ جاؤ نبی شرم کھاتا ہے تمہیں کہے جاؤ لیکن تم چلے جایا کرو پھر اس سے بات کروایا نبی یا تسلیمہ درود پڑھو سلام پڑھو میرے پاغمر علیہ السلات و سلام کے ساتھی ہو میرے نبی پر میں بھی نبی پر رحم سے بھیجتا ہوں سلام کیا بھیجتا ہوں فرشتے بھی بھیجتے ہیں تم بھی ایسا کیا کرو سلی وسلم تسلیمہ وہ درود کیا ہے سادی کہتے ہیں یا وسول اللہ ہم نے پہچان لیا ہے سلام سلام کیسے آپ کا کہنا ہے وہ آپ نے سکھا دیا ہے ہم کو السلام علیکم نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تو ہم نے جان لیا فقی فلسول یا, یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں آپ نے سمایا بولو اللہ صلی علی محمد وعلا محمد یا درود ابراہیم محمد وسول اللہ نے سکھایا آپ دے رکھے پاکستان میں لے کے کراچی تک ہر طرف اثرات اسلاط وسرا مولک یا رسول اللہ کے بورڈ آبیزاں ہیں لگے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے ان پر کائنات کے رب کی پسند یہی درود ہے مصنوعی درود ہے محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے نہیں نکلا ہوا اللہ کو درود بہت پسند ہے جو محمد اکرم کی زبان سے نکلا ہے یہ پسند نہیں کسی اجادیش کو کسی صحیح سنی کو یہ آج تک نصیب نہیں ہوئی ہے بات کہ جائے اور اس قسم کے دلود کو نہیں مٹا سکتے نہ مٹائے کم از کم اس کے ساتھ ایک اور بورڈ لگا دیں کہیں یہ وہ درود ہے جو زبان افلس محمد رسول اللہ سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے سے دس نکیں ملتی ہیں اس کے پڑھنے سے دس گنا معاف ہوتے ہیں اس کے پڑھنے سے دس دس در درجے بلند ہوتے ہیں بھائی یہ درود ہے اتنے بھی کوئی ہمیں بہرحاٹ یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں اللہ ابو عزت فرما کہ آخر میں تشید والے وہ کہتے ہیں سب کے سب مناسب تھے مسلمان تھے باقی سب گزرے ہیں اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر والے سارے مسلمان مومن ہم نے ان کے ایمان کی دوائیاں دے دی ہیں یہ بیشہ زوانوں سے مناسب بازنا ہے جن کے دلوں میں بیماری کوڑ ہے جو مدینہ میں ایسے بے پر اڑاتے پھرتے ہیں ملبر دیکھوں نہ مدینہ لنور یو نہ ان کو ہم برباد کر دے ہیں پھر کیا ہوگا ان کو ہم بگا دے گی یہاں سے آپ کے پڑوس میں یہ منافق نہیں آ سکیں گے مگر چھوڑے ملونی وہ بھی آگے چھپتے پھر رہے ہوں گے ظاہر نہیں این آواز تو اگلے لفظ بتاتے ہیں چھپتے پھر رہے ہوں گے جائیں ہو پکڑ لیے جائیں, جائیں مار دیے جائیں اس لیے معنی اس کا یہ ہوا کہ چھپتے پھر رہے ہوں گے اے میرے محمد علی اسلات و سراب تیرے قریب نہیں آئیں گے یہ کیسی بات ہے کہ وہ بہت عمر فاروق اس معنی تم فاروق یہ محمد رسول اللہ کے بازار میں ساتھ بدفون ہے اور ان کو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ یہ منافق تھے اور میرے بھائیوں اللہ کا قرآن سچا ہے یہ سچے مسلمان اعلیٰ قسم کے مسلمان تو اتنے اعلیٰ مسلمان کے جن کے مرتبے کا کائنات میں کوئی مسلمان پیدا ہوا ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے جن کو یہ مقام نصیب ہے کہ محمد کے پاس سوئے ہوئے ہیں صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اخرة فما اين اردنا الابان تعالى السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفق منها رحما لا الانسان هم يابان القران الهادي آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی وہ سب درگاہ انکار کر دیا نہیں اٹھا سکتے ہیں انسان نے اس کو اٹھا لیا ان میں بڑے جاتی کرنے والے نا ہیں کہ قرآن کا بول کتنا بڑا ہے لیکن جو واقف کار پیدا ہوئے ان پر اللہ نے فخر کیا کائنات نے فرشتوں کے سامنے فخر کیا دیکھو یہ حامی نے قرآن کی جماعت ہے دیکھو کتنے اچھے ہیں گاؤں میں نے تمام کو بخش دیا ہے جنگل میں مقام ادا کر دیے ہیں یہ بھی تو ہیں اس کے بعد صبح سبھا گئی سبھا میں اللہ نے انجام کار بھی تعریف میری ہوگی اب بھی تعریف میری ہے تعریف میری ہوگی ہم وقت میری ہی تعریف ہے اللہ العزت نے بیان فرمایا اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے آگے چلتا ہوں بات یہ ہے حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلط و السلام کو اللہ فرمایا میں نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا یہ لوہاروں والا کہا، حضرت علیہ السلام کرتے رہے وہ لہ حب فرمایا لوہا نرم درن... کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم نے اس کے لیے نرم ویسے جیسے چاہے وہ زرہ بنانے... بنانے کے بڑے ماہر تھے زرہ بناتے تھے کنیہ بناتے پروتے بہت اچھا کرتے اللہ فرمایا یہ میرا امر تھا داود کا اپنا کمال نہیں النّنا لہل حجیب یہ لوہا کس نے نرم کیا اس کے لیے اللہ نے نرم کیا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اسلحمان علی اس کڑے دنوں سے کام لے رہے ہیں آسا پر تھوڑی رکھی ہوئی ہے اور نگرانی کر رہے ہیں نگاہیں پوری ہوئی ہیں جن ڈلتے ہیں آگے آگے بھاگے پھرتے کام کر رہے ہیں مدتیں گدر گئی حضرت سلیمان سوت ہو چکے تھے مدتیں گدر گئی ان کو پتا نہیں چلا اللہ کے کسلم اللہ حضر. جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا پھر ان کو بتایا کس نے وہ لاٹھی جس کو نیچے سے تاکلوں میں حصہ آتا وہ شوق نے کھا لیا تھا کیڑے نے کھا لیا تھا لاٹھی گر گئے سلیمان بھی گر گئے مانا یہ ہوا فمال بسو الجاد اللہ فرماتے ہیں اللہ علیہ گئی مال وسو فضابی جب جنہوں نے دیکھا کہ آپ پکار اٹھے اور یار ہم غیردان ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا سمان تو بہت ہو چکے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں آج وہ سے لوگ ہاتھیں لے لے کر مسئلے پوچھتے ہیں حاضری ہو رہی ہے فلاں کام کیسے ہے فلاں کام کیسے ہے کام کیسے واللہ العظیم شرک ہے بے ایمانی ہے بدیانتی ہے ایسے کام کرنے والے پروفیشنلی طور پر یہ بے ایمان ہے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں کائنات کے رقص کی قسم جنوں کو کوئی خبر نہیں ہے چھوٹی باتیں ہیں ساری حضرت اللہ نے گرایا کیوں رب رشتوں کو بھیج دیتا ویسے اکھا کے بڑی عزت کے ساتھ دفن کر گرا دیا وہ بھی بتانے کی خاطر اور نبی فوت ہو گیا فوت ہو جانے کے بعد نبی میں اتنی شکت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قائم لگ سکے دیکھو نبی گر گیا ہے اللہ یوں گر سکتا نہیں اللہ نہیں سکتا ہے اللہ رب اللہ اللہ کمال ذکر کر دی آپ میں فرمایا کوئی جمعہ پیغمبر ایک ہی بات آج نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کروں بھائی دو تو اکٹھے ہو جاؤ ایک ایک ہو کر بیٹھ کر سوچو بیٹھ کر کیا سوچنا ہے جی تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ محمد مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیوانی نہیں ہے علیہ السلات عظیم شدید سے پہلے تمہیں رہے ہیں محمد الخاطر آ, آ گئی فاطر میں فرمایا میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ جما دیا میں نے فرشتوں کو قاصف بنا دیا انہیں جن کے پر ہے دو دو تین تین چار چار اور ایک حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرشنوں کا سردا سید الر علی کا جبرین علی اسلط جب پہلی مہینے جبرین اپنی شکل میں آیا آسمان پر اس پر پھیلا دیے کا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ اس نے آسمان کے تمام کنارے ڈھانپ لیے میرے آپ فرماتے ہیں جبرین کے چھ سو پر رہے اے دو دو تین تین کی بات ہو رہی ہے جبریل کے کتنے پر ہیں چھ سو پر ہیں میں نے اس کو عطا کیے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے یہ میری احمد ہیں میرے نام ہے مایکلام سکھ رہا جب اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کسی پر اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں وما سکھ جب اللہ بند کر دیتا ہے فلا لہو پھر اس رحمت کو چھوڑنے والا دروازے کوئی نہیں رہتا جب میں پکڑنے کو بتاؤ اللہ تمہارا یہ ہے ساری قدرتیں اس کے ذکر کرنے کے بعد اور جن کو تم تو کہتے ہو وہ اللہ نظر ندر یہاں دریاؤں کی بات آ گئی سمندروں کی بات آ گئی پہلے دو, دو سمندر کروا ہے ایک میٹھا ہے اس میں سے تم زیورات نکالتے ہو وہ تجوہر نکالتے ہو ایکے پانی صحیح پی لیتے ہو دوسرے کبھی نہیں پی سکتے ہو اور اس میں دونوں میں سے ہی تر تار تر گوشت کھاتے مچھلی یہ رب کا انعام ہے تمہارے لیے یہ نظام کے اللہ پیدا کر رہا ہے اس کے بعد فرمایا جن کو تم پکارتے ہو والذین تدعون من اللہ کو چھوڑ دینا یا لگونا من دونی پہ چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے نرم نازک فرمایا اس دھاگے کے برابر بھی اس دھاگے کے برابر بھی یہ تمہارے تینوں مرش تمہارے بڑے بڑے خدا جتنے بھی ہیں اس دھاگے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں فرمایا جو تم ان کو پکار ہوا اسلام وہ تمہاری پکار نہیں سنے گے یہ ڈیفینیٹلی بات بیان فرما دی فیصلہ کم فرمایا وہ تمہاری پکار نہیں سنے گے لا یا اسلام آگے مقبوضہ قائم کر دیا اللہ نے ان کو سمجھانے کی خاطر والا اگر بقول تمہارے سن بھی لیں سنیں گے نہیں اگر بقول تمہارے سن بھی لے بس تجاولہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں بے ملقیہ مت یت یہ تمہارے بلی پتھر کے بت کی بات نہیں ہو رہی یہ جملہ بتاتا ہے یہ بندوں کو پکارتے تھے انسانوں کو پکارتے تھے نبیوں کو پکارتے تھے ولیوں کو پکارتے تھے شہدا سرحا کو یہ ان کو ولیوں کو اللہ مانتے تھے یہ کہتے تھے داتا ہے فلاں ہے فلاں ہے یہ اللہ فرماتے ہیں متی اکر ابھی شیر جب قیامت کا دن ہوگا ولی آئیں گے جن کو تم پکارتے ہو تم کہو گے ہم تمہیں پکارتے رہے ہیں تمہارا نام لیتے رہے آج ہماری سفارش کرو وہ کہیں گے نا نا ہم نہیں جانتے تم کب ہمارے مزاروں پہ آتے رہے ہو کب ہمیں پکارا ویوم پیامتی اکثر ابھی شیر اور تمہارے شراثا تمہارے اولیا تمہارے جتنے بھی خدا ہیں قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں کوئی خبر نہیں ہے قیامت, میرے محمد میں تجھے قیامت تک کی سرو کبھی میرے جیسا خبردار کائن ہاتھ میں اور کوئی کون ہو سکتا ہے جو تجھے ایسی خبریں بتا رہا ہے اس کے ساتھ ہی فرمایا اے کائنات والو اللہ میں ہوں تم کون ہو یا اللہ ایک کائن ہاتھ والو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے اللہ کے دربار کے منگتے ہو تم اللہ اکبر کون نبی کو مخاطب کیا جائے بہتر نسلو خبی محفد شریف کہتے ہیں کاف خطاب کا محمد رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں الناس میں سب سے پہلے مخاطب جس پر وحی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ ہے یاد والوں تم سب سے سب کے سب فقیر ہو اللہ کے دربار میں اللہ نبی بھی فقیر اللہ ری الحنی اللہ دہنے نیاز ہے تعریف والا اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تب بھی وہ اللہ ہے نہیں تعریف کرتا تو تب بھی وہ اللہ ہے وہ تعریف والا ہے اللہ اکبر فرمایا میرے پیغمبر اشا بخلق جدید اگر اللہ چاہے تم سمام کو ختم کر دے اور نہیں مخلوق پیدا کر دے یہاں ایک اور بات کی بھی نفی ہو گئی اے میرے حبیب محمد مسئلہ پیش کرتے ہیں لولا کا لما لباق افلاد تو نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا تو نہ ہوتا تو کائنات اللہ کہتا ایشا حکوم اے میرے پیغمبر علیہ تو اسلام اگر میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں ایشا ذہب حکوم سارے نبی ختم ہو جائیں تو بھی ختم ہو جائے اولیا بھی ختم ہو جائیں صحابہ بھی دنیا سے دنیا سے سے اٹھ اٹھ جائیں ہر شخص اللہ نے مخلوق لے آئے گا یعنی اللہ نے کسی کی وجہ سے یہ مخلوق پیدا نہیں کی ہے لولا اللہ کا تو نہ ہوتا ہے میرے پیغمبر میں کچھ بھی نہ بناتا یہ بات غلط ہے بنائی اپنی مرضی سے کوئی اس مخلوقات کے بدمار کے وجود میں آنے کے لیے کوئی سبب نہیں بنا ہے کوئی مخلوق سبب بن سکتے نہیں یہ شاید حکم بھیا تو جدید میں چاہوں تو تمہیں سب کو مٹا دوں اور میں مخلوق پیدا کر دوں کا بیعزیز یہ بات اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے ساری کائنات کو مٹا کر نئے سے نیسے مخلوق وجود لے آئے اس کے بعد اللہ عبت پھر اپنے دلائل توحید کے اور سے مسائل پیش کرنے کے بعد اللہ ایک اور بات بیان کرتا ہے فرمایا میرے پیغمبر کتنی کھول کھول کر مثالیں پیش کی کیے چلے جا رہی ہیں بہت اعلیٰ قسم کے انداز سے آپ نے بھی سمجھایا ہے سب کچھ کیا ہے اس کے باوجود اندھے گندے رہ گئے فرمائے وماء طبل اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا وہ ظلمات تاریخیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے ہیں وہ لفظ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور حدیب زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد علی سرات آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے نلات اس میں سر اے میرے پیغمبر مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ کو قبول اے میرے حبیب تو قبروں میں پڑے ہوئے کو بھی سنا سکتا ایک مسئلہ آ رہا ہے اس جگہ پر آپ کو اللہ کو ختم کر کے کہہ رہا ہے وہاں ہوا اوپر کھڑے ہو اور اکالو سماتے ہیں جو رب نے وعدہ دیا تھا وہ آزاد پا لیا ہے تم نے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے سن نہیں سکتے مزور نے فرمایا اس وقت سن آد آد اس وقت سن رہے ہیں کی کہ حدیث اللہ نے کا لفظ ہے ایک میں نہیں اس میں وضاحت آ گئی کہ اس وقت ان سے زیادہ سن رہے ہیں اللہ میری بات کو حسرت پیدا کرنے کے لیے ان کو سنوا رہا ہے حل ربکم حقا جہاں پیغمبر کہتا ہے اب سن, سن رہی ہیں ہم کہتے ہیں پیغمبر نے کہا تمہارے قدموں کی آنکھ میں یہ سنتی ہے ہم کہتے سن لی ہے پیغمبر کہتا ہے السلام علیہ کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے ہم کہتے ہیں وہاں جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعائیں مانگتے ہیں میرے آث صحاف بھی دعائیں مانگتے ہیں جا کر خبروں میں لیکن سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں کے بعد جہاں سنتے ہیں کہاں وہاں سنتے ہیں بات میں نہیں سنتے ہیں قیامت تک کلی نہیں سن سکتے ہیں اے میرے حضی محمد علیہ السلام اس کے بعد آخر میں پہنچے تو فرمایا ان لوگوں سے پوچھ و آسمان میں نے بنایا زمین میں نے پیدا کی ارونی ماذا خلقوں من الاغ ام لہم شرکن سے ان کو دکھاؤ رکھاؤ تمہارے ولیوں نے کیا پیدا کیا ہے تمہارے بدلگوں نے کیا پیدا کیا ہے کیا آپ ان کی شراکت آسمان میں دکھاؤ اور تو صحیح کوئی نہیں دکھا سکتے ہیں اللہ کہتا <تصفح> آسمان میں نے قائم رکھے ہوئے ہیں میں بغیر سکون کے قائم رکھے ہیں اگر گر جائیں تو اس کو میں گرا دوں ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے میں آپ رہے ہیں مدار درباروں کو جبتے چلے جا رہے ہیں من پہ نیا چڑھا چڑھاتے چلے جا رہے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے یہ گناہ کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں ظالم ظلم کرتا ہے جنا کار زنا کرتا ہے بدکار بدکاریاں بجار بجار کرتا ہے شراب نوشی شراب پیتا ہے اور کئی ایسے تمہاری کمائی کی بنا پر میں تمہارا موافظہ کرنا چاہوں پھر زمین پر کوئی چلنے والی چیز چڑھ نہیں سکتا سب کو پکلنوں ختم کرنوں کسی کو ایک قطرہ پانی کا نا پینے دوں لیکن میں بطول الرحیم ہوں خوصلے والا ہوں اس بنیاد پر میں کچھ نہیں کرتا ایک دن آنے والا ہے جس وقت ان کی گرفت ہوگی سبحان رب, رب عزت و سلامنا رب العزت و الحمدللہ رب العالمین نفته و بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بقر عالحیم انکل و سلیم علی صراط مستقیم محترم حضرات صورت یاسی مکی کی صورت ہے ہاں اس کا ایک آیت ایک حصہ آیت کا وہ مدینہ میں نازر ہوا جس میں یہ ذکر ہے کہ جتنے قدم وہ چل کے آتے ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں امام بنو سلما نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی سے دور ہیں ہم قریب رہائش گاہیں لے لیتے ہیں تاکہ مسجد میں جلدی پہنچا کریں گا یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ نے ان کو روک دیا کہ جتنے دور سے چل کر آتے ہو ایک ایک قدم پر تمہیں نیکیاں کی وہ یہی الفاظ ہیں منقور ماقدم واسع باقی ساری صورت مکی ہے اس کے آغاز میں لفظ یاسین ہے حروف مقدعات میں سے ہے یاسین اے سید اے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الخ تمام مخلوق کے سردار اور یقیناً وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کہتے ہیں سورت کا نام ہے بعض کے خیال ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اور مکسر یہ روایت ملتی ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ جی پھر اس صورت کے متعلق بہت سے فضائل ذکر ہوئے اکثر ان میں سے کمزور روایات ہیں یہ دل ہے پرانے حکیم کا میت جو مرنے والا وہ قریب المرد ہے اس کے پاس پڑھو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے برکتوں کی بات ہے صبح پڑھتا ہے شام تک اس کا دن بڑا پرسکون گزرتا ہے رات پڑھتا ہے رات سکون ہوتی ہے بہت سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں یاسین والقرآن حکیم اے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن حکیم کی جی قسم علم لم سلیم بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے قسم اٹھا کر کہتے ہیں اس آیت کا یہ جواب ہے اس بات کا جواب ہے لدین تخرالسم سدا کافر کہتے تھے محمد تو پیغمبر نہیں ہے اللہ کی طرف سے مغروض نہیں ہوا ہے وہ یہ کہتے تھے وہاں اللہ نے فرما دیا بالغف اللہ شہید امبئی میں اللہ گواہ ہوں اے محمد تو میرا پیغمبر ہے اور یہاں قسم اٹھا کر فرمایا اسی بات کے جواب میں سلیم بلا شبہ آپ پیغمبر ہیں اے محمد علیہ السلاۃ وسلم مستقی سیدھی لائن پر ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر علی صلاحسلام یہ کتنے منصوبے بناتے ہیں اور کتنی پلاننگ کرتے ہیں وجاجنہ امین خلفی ہمسد دن آپ کی مخالفت میں دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کے گلوں میں توف ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہم دور ہٹا دیتے ہیں دین سے کیونکہ یہ دین سے دور ہو گئے مستقبل ہیں اس طرف آنا نہیں چاہتے ہیں جیسا کہ اکڑے ہوئے بیٹھے ہیں فرمایا ہم نے یہ اس قدر بد نصیب ہو گئے کہ ان کے حق ان کے اور حق کے درمیان دیوار حائل ہو جاتی ہے وجام خل سے قرآن حکیم کہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت اس وقت بھی پڑی تھی جب آپ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل رہے تھے وہ جاننا اور ساتھ ہی حضور راک یا مٹی پکڑ کر ان کے سر پر ڈالتے جا رہے تھے ننگی تلواروں کا پہرا دے رہے تھے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو آج جانے نہیں دینا ہے ہم قتل کر گے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان میں سے ہی گزر کے جائیں ہم جبریب کو نہیں کہتے کہ آپ کو اٹھا کر لے جائے اور ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کو پہلے مارنے میں زندہ ہیں ان میں سے آپ گزریں اے میرے پیغمبر علیہ اللہ صرف گزرنا ہی ان کے ساتھ پہ راہ یعنی محمد و رسول اللہ کے دشمن کے سال پہ خاک ہے یہ دشمن ہے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آقا آکاری کو کوئی پتا نہیں ہے ہوش آیا پتا چلا وہ تو گزر بھی گئے اندر چلے گئے دراصل دیکھا چار پائی پہ لیٹا ہوا کون ہے جا کر جگایا مانا کہنے لگا عالی میں علی ہوں فائی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے پھر وہ کہنے تو کہ مجھے نہیں پتا محمد کہاں ہے علیہ سلاۃ والسلام اس سے آگے پھر واقعہ بہت سلسلہ چل رہا ہے حجرت کا میرے پیغمبر علیہ السلاۃسلام ہم پیغمبر بھیج رہے ہیں دو پیغمبر بھیجے ان کے ساتھ تیسرا بھیج دیا علیہ السلاۃ والسلام تیسرے پیغمبر کے ساتھ ہم نے دو کو تقریب پہنچائی قوم نے چاہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں نہ ر... رہنے دیں ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا ہے قوم ان کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو یہ تو سیدھی سادی بات بتاتے ہیں ہدایت کی بات بتاتے ہیں کے کے پیچھے لگ جاؤ پیغمبروں کے یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے ہیں کیسی عجیب بات ہے تم سے کچھ مانگتے ہو تو پتا چلے کہ یہ مخلص نہیں ہے دعوت میں یہ تو مانگ رہے ہیں ہم سے ان کا مفاد وابستہ ہے اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے ان کی بات مانگ پیغمبر ہمیشہ مخلسانہ رنگ میں آئے کبھی انہوں نے اپنی دعوت پر کچھ نہیں مانگا قوم پھر بھی دشمنی کر کے چلی آئی مارتی آئی بہت کچھ کرتی آئی یہ کہتا ہے دورانی بھائی نہیں تم جرم کیا بات ہے میں اس اللہ کی کیوں نہ پوجا کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں لو جناب او انہوں نے ان کو پکڑ لیا مار دیا قتل کر دیا اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلہ یہ کتنا مخلص آدمی تھا سادہ مزاج بات کہتے جوتے گاٹا کرتا تھا بات کہتے نہیں یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا نجار تھا حبیب نجار کوئی کچھ یہ ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اس شخص اس شخص کے اخلاص پر ہم نے اس کو کہا کہ لذ کو جنت میں داخل ہو جاؤ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ سیدھے وہ وہاں بھی جس قوم نے اس کو قتل کر دیا ہے ان کی پھر بھی ہمدردی کر رہا ہے وہاں کیا کہ اللہ کاش کے میری قوم کو پتہ چل جائے اس توحید پر چلنے سے کس قدر کے الفاظ ملتا ہے جنت کے دروازے کس طرح کھل جاتے ہیں کاش کے میری قوم کو پتہ چل جائے میری بات نوٹ فرمائیے کہ انسان توحید والا اللہ والا جب دعوت دیتا ہے اس کے مفادات نہیں ہوتے ہیں وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی خیر صحیح کرتا ہے وہ پتھروں کی بارش برساتے ہیں وہ تب بھی خیر صحیح کرتا ہے لہو روحان کر دیتے ہیں وہ تب بھی خیر صحیح کرتا ہے جان سے مار دیتے ہیں تب بھی خیر صحیح کر رہا ہے اللہ نے مجھ کو کس قدر کے اعزاز بخشا ہے کاش کے میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ عبت پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو پھر اسی طرح چل رہا ہے کام جو بھی کرم آیا ان لوگوں نے اس کا تمس اڑایا ہے مزاق اڑایا ہے اللہ عبت پھر اپنی توحید کے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز میں میری نشانی موجود ہے زمین میں میری نشانی بارش برس کیا کس طرح چارہ اگتا ہے سب سا لہ ہے پھر اس کے بعد سورج چاند کا تذکرہ آتا ہے سورج چاند اپنی اپنی لائنوں پر مسخر چل رہے ہیں کوئی ایک دوسرے کو کاٹتا نہیں کوئی ایک دوسرے کے لائن میں دخل نہیں دیتا ہے اپنے اپنے محبت چل رہے ہیں اللہ حبیب محمد علیہ السلام و السلام ایک وقت اپنی اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے فی الحال <يَنسِلُون> کیا بات ہے ہمیں کس نے اٹھایا ہے کس طرح چلے جا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد علیہ اللہ وہاں میرے سامنے پیشی ہو جائے گی جب تو پھر ان کے ہم منہ پر ان کے لگا دیں گے ان کے ہاں پاؤں کلام کریں گے میرے سے بات کریں گے وہ اور یہ گواہیاں دیں گے ان کے خلاف یہ کہ تم ہمارے خلاف گواہی تو دے رہے ہو میں نے تمہارے لیے تو ساری زندگی یہ خرابیاں کی ہیں اللہ تمہارا بولو نشا اللہ تبسنا علا اگر چاہیں تو ہم ان کے چہروں کو مٹا دیں چاہے تو ہم ان کو مسخ کر دیں اللہ عبرعزت فرماتے ہیں آخر میں فرمایا میرے حبیب محمد علیہ وسلاۃ وسلم کو پتہ نہیں چلتا میرے قدرت کاملہ کا ہو نہ کس و جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کی ہم خلقت میں تبدیلیاں لے آتے ہیں بہا ہو جاتا ہے شکل ہی بدل جاتی ہے شکل سے بے شکل ہو جاتا ہے انسان جوانی میں کچھ ہوتا ہے پھر کچھ ہوتا ہے پھر کچھ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے، یہ اپنی شکل کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے جسم کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں افلا یا عقل نہیں آتی ہے کہ کوئی ہے اوپر ذات جو ہمارے جسم میں تبدیلیاں لا رہی ہے تغیرات لا رہی اوپر ذات ہے ومن ہم نے محمد ال رسول اللہ کو شعر نہیں سکھایا شعر آپ کو لائق بھی نہیں ہے اللہ یہ شعر لائق بھی نہیں ہے محمد رسول اللہ کو لوگ کہتے کہ شعر و شاعری کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے جیسے آتا ہے بشاؤ یہ تجر و شاعروں کے پیچھے گبراہ لگا کرتے ہیں دیکھا نہیں آپ نے رم تم تھی گلوازی یہی مون یہ کس طرح بادی درباتی حیران کرتے ہیں اے میرے پیغمبر پر شعر آپ کو لائق نہیں ہے یہ تو قرآن ہے بہترین کتاب مقدس ہے جو آپ کو سنائی جا آپ سناتے ہیں ان کو حریث میں آتا ہے کئی مواقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے شیر نکلے ہیں شیر وہ شیر ہیں اور شیر کے وزن میں پورے ہیں اس میں مکمل طور پر لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے شعر سکھائے نہیں محمد رسول اللہ کو نظر ایک موقع پر جنگ میں حضورات کی سب سے چھوٹی انگلی ظاہری ہو گئی آپ اس کو مخاطب کر کے فرماتے حال انت اللہ دلیتی وفی صدیل اللہ مالکی لقیتی تو, تو اللہ کی راہ میں خون آلود ہو گئی ہے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو تکلیف بہت رہی پہنچ رہی ہے یہ شعر پورا مکمل شعر ہے لیکن اکرام اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے سکھائے نہیں شعر محمد رسول اللہ عربی نسل تھے فطرت اور نیچر میں ان کے شعر رچے بسے ہوئے تھے بلا سوچے سمجھے بغیر قصد کے یہ جملے نکلے ہیں محمد رسول اللہ وسلم سے یہ اس, بھی اس گنتی میں نہیں آتا ہے الغلی رغل معدوم پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انسان کیسا بے وقوف احمق ہے ہمارے سامنے ہڈیاں ہے لا ہے ان کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا مثلا یہ گلی بربری کس طرح زندہ ہو سکتی ہیں اے میرے تعمبر علی کو کہہ دو ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تھا اس وقت وہ دوسری باریں پیدا کر سکتا ہے اس کے بعد فرمایا فَصُبْحَالَلَّذِي بِيَدِهِ مَدَكُوتُ قُلِّ شَيْءٍ پاک ہے وہ ذات جس کے اختیار میں تمام کائنات ہے جس کی بادشاہت میں تمام کائنات ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُودُ تو اسی طرح لوٹائے جاؤگے پھر اس کے بعد دوسری سبتاتی وَالصَّافَاتُ الصَّفَّا میں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان فرشتوں کی قسم جو سب بستہ کھڑے ہیں اللہ کے حضور صاف صفا فزاجرات جاترات اے میرے پیغمبر مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو بادلوں کو ہاتھ میں ڈانٹ پلا رہے ہیں ڈانٹ پلا کر چلا رہے ہیں فزاجرات زجرہ خطا لیا ذکر اے میرے پیغمبر مجھے ان فشتوں کی قسم ہے جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں جو قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اے محمد علیہ السلط میں یہ قسم اٹھا کر کہتو کہاحد تمہارا معروم ایک ہے تمہارا خدا ان الحتم لواحد تمہارا پروردگار ایک ہے تمہارا مشکل گشا ایک ہے حاجت روا ایک ہے میں ان فرشتوں کی کسب اٹھا کر کہتا ہوں اس کے بعد دوسرا رو رو ہوتا ہے. جنہوں نے ظلم کیا مشرک ہوئے کئی قسمیں ہیں ان کی ظالموں کی اللہ فرماتا ہے فرشتوں اور ظلم ان سب کو اکٹھے کر لو بہدور جہین ان کو لے چلو ہان کر جہنم کی طرف جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں فرشتے ان کو ہانگ کر اللہ کہتا وقفوہم ان کو ذرا ان سے کچھ پوچھا جائے گا کھڑا کر دیا جائے گا ان کو اللہ پوچھے گا ما مالکم لا تنا پیر مرید سارے ہی سر جکائے جہنم کی طرف جا رہے ہو مالکم لا تنا کیا بات ہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو آج تم کیوں نہیں کہتے ہو زمانہ دنیا میں تم کہا کرتے تھے آئینہ لتا ریکو علی عطینا مجنون ہم اس شاہ اس مجنون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم اس قرآن کو اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیں ان معبودوں کو چھوڑ دیں یہی وہی معبود تمہارے ساتھ جا رہے ہیں دھرن میں اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو آئینہ لتا ریکو علی عطینا کہنے والوں جب ان کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پھر کیا تکبر کرتے ہیں منہ مو موڑتے ہیں اس وقت منہ مو موڑا کرتے تھے آپ کہاں جا رہے ہو اللہ برماتا ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں سب قسموں کو اکٹھا کر لو واضوا کوئی مشک جلی طریقے سے شریک کر رہا ہے کوئی خسی طریقے سے شیر کر رہا ہے کوئی محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا ہے کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے کوئی دہریا ہے کوئی ان کو خدا مارتا کرتا گدا کوئی بھی نہیں تمام قسموں کو کے جہنم کی اللہ حب. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا جہنم تک جلانے والی چیز ہے اور جو ایماندار ہیں ان کے لیے میوے ہیں بڑے بہترین انعامات ہیں ان کے لیے چلتے چلتے اللہ فرماتا ہے میں نے نو والے نو والے صاحب صاحب کا ذکر شروع کر دیا ہم نے پکارا نو کو ہماری انہوں نے بات مان لی اس کے بعد فرمایا ابراہیم لو علیہ السلام کی پارٹی میں سے تھا ایک پیغمبر ابراہیم نو علیہ السلام کی پارٹی میں سے یہ طریقہ نہ کیا کرو بھائی درمیان میں بیٹھ کے اٹھتے چلتے پھر کوئی اچھی بات نہیں آج تو رات جاگنے کی بھی ہے میں تو مختصر پروگرام لے کے آیا ہوں بہرحال جاگرے کی سخت آپ میں ہو تو کوئی ایسی بات نہیں جاگرنا چاہیے پرانے عقید پڑھنا چاہیے پکڑ ایک کون سی گھڑی آ جاتی ہے جس گھڑی میں اللہ طرح بخش دیتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے رئی نشیا کہ اس جناب نور پیغمبر کی جماعت میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلطیا کا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ شیعہ مشیا اپنے کاشیا تھے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو فرمائے والا کہا اہلکنا اشیاء عکم آئن من ہے کے ہم نے تمہاری تمام پارٹیوں کو اشیوں کو سب, سب کو برباد کر دیا ہم نے تو یہ کیا ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا چھوٹی سی بات کہ جب لفظ شیعہ کی نسبت اضافی کسی پیغمبر کی طرف ہو جائے تو پھر مقدس جماعت مقصود ہوتی ہے پیغمبر کے علاوہ کسی بھی طرف ہو جائے پھر وہ مقدس جماعت نہیں پھر وہ کیا ہے بد نصیب گروہ مقصود ہوتا ہے کوئی بھی ہو یہاں وہ نمنشی آتی ہی اے وہ نمنشی آتی ابراہیم ابراہیم کے گروہ میں سے تھے کون نمنشی آتی نو نور کے گروہ میں سے ہے ابراہیم ہماری حسرات وسرات پیغمبر کی طرف یہ مقدس جماعت اہل پیغمبروں کی جب اس کی نسبت کسی اور طرف کر دی جو شیعہ ان فلاشیاں اتنا کہتے ہیں نا نبی کو چھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کر دی جائے تو پھر بد نصیبوں کا برا گرو مقصود ہوا کرتا ہے وئن انشیاتنی لابراہیم اذ جاء ربهو بقلب سلیم اللہ نے بلایا ابراہیم آ گیا کیا لے کر آئے ہو اللہ سالب دل لے کے آیا ہوں ٹوٹا ٹوٹا نہیں ہے اس دل میں کوئی شرک کی درار نہیں ہے اس دل میں اللہ رب عزت کی, کی مخالفت کی کوئی درار نہیں ہے کوئی داغ دبا نہیں ہے اس پر اللہ اکبر فرمایا کئی نمیشی آتی ہی لئی عزا بلب سلیم قلب سلیم ہی ہے جس قلب سلیم کی بدولت قیامت کے دن جنت ملے گی نجات مل جائے گی اللہ نے ایک مقام پر فرایا سلطر قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن مال اور بیٹے کارآمد نہیں ہوں گے کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا فائدہ کس طرح ہوگا من بقلب سلیم ہاں کے سلامتی والا دل میرے آکا محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جمعہ چھوڑتا ہے انسان اس کے دل پر داغ پڑ جاتا ہے دوسرا چھوڑتا ہے دوسرا داغ پڑتا ہے تیسرا دل جمعہ چھوڑتا ہے دل پر چادر جم جاتی ہے داد کی کالی سیاہ داد کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ کیا ہے ان کے دلوں پر داغ دانگ چادر ہے سیاہ بدنماک چادر ہے میرے بھائیوں گناہوں کے ساتھ انسان کا دل برباد ہو جاتا ہے گناہوں کا دل پر اثر ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس چادر کو صاف کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے دل کو روشن منور کرنے کے لیے دل کے دل کو سلامت رکھنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے جمعے کا ناوانی ہونا چاہیے نماز باز ہونی چاہیے دل سالم ہو جائے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کی سلامتی کا یہ سارا علاج ہے حافظ نقیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اجاسۃ اللہ فان اس میں ذکر کیا دل تین قسم کے ہوتے ہیں دل تین قسم کے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں زمین تین قسم کی ہوتی ہے بیان سے سننا حدیث میں آتا ہے زمین تین قسم کی ہوتی ہے بارش پڑتی ہے ایک زمین وہ ہے جس چٹیل میدان اس پر بارش پڑی اس نے پانی کو قبول نہیں کیا انگوری بھی نہیں اگائی پانی آیا چلا گیا اور ایک زمین وہ ہے جو پانی تو قبول کرتی ہے گڑا ہے پانی تو قبول تو کرتا ہے اس سے دنیا فائدہ حاصل کرتی ہے لیکن اس میں انگوری کوئی نہیں اگتی ہے تیسری زمین وہ ہے میرے آپ فرماتے ہیں جس زمین پر بارش پرش ہے وہ قبول کرتی ہے انگوریاں بھی اگتی ہیں سب دن بھی اگتا ہے پھل بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ ہے مومن کا دل محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس دل, جس دل پر قرآن کی بارش ہوتی ہے یہ اس بارش کو قبول کرتا ہے دل پھر اس میں کیا ہوتا ہے انگوریاں اگتی ہیں سب گا آتا ہے کیا معنی انگوریاں اگتی ہیں اس کے بچے بھی مومن ہوتے ہیں آگے محلے والوں پر بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں یہ دل صحیح سالم ہے اسی انداز سے دل کی تین قسم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے ایک دل ہے میں یہ ایک دل ہے زندہ ایک دل ہے دما تین قسمیں دل کی ہیں دل زندہ دل دما اور دل میت دل میت کون سا ہے وہ جو اسلام کی طرف آتا ہی نہیں ہے جس پر قرآن کوئی اثر نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے یو رول جل سہار بتخرہ یہ کیا ہے یہ زندہ اور مردہ کی بات کیا اور یہاں بھی کافر مراد مئی سے کافر اور زندہ سے مراد مومن محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل زندہ مومن کا ہے جس دل میں اللہ رہتا ہے اللہ بستا ہے یہ دل زندہ ہے جس دل میں قرآن آتا ہے جس دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت آ جاتی ہے جس دل میں بارش قرآن حکیم کی آتی ہے تو سنتا ہے وہ آ جاتا ہے بڑے پیار اور محبت سے سنتا ہے آ کر قرآن حکیم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا قائل صاحب کتنے پارے پڑ گئے ہیں ہم اسی سوچ میں مغم رہتے ہیں قائل صاحب نے ایک ابو پڑا دور کتنی لمبی فراس کر دیا اس نے یہی سوچیں ہم کو کھا جاتی ہیں نہیں اور قرآن سنو پتہ ہی نہ چلے قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہوں وہی سدار اگر حافظ اور تاریخ کی بجائے قرآن پڑھنے کی بجائے تو کون خالی کھڑے ہو جاؤ گھنٹے کے لیے کبھی کھڑے ہو کھڑا نہیں ہوتا بندہ تھک جاتا ہے لیکن قرآن پڑھتا سات آٹھ دس پارے اگر پڑھ جائے انسان کھڑے کھڑے اللہ کی قسم اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں تھک گیا ہوں ارے قرآن کی برکت ہے یہ ہمیں چاہیے کہ قرآن محبت سے سنا کرے پیار سے سنا کریں آئے تو جناب وہ مردہ دل کافر ہے زندہ دل ایماندار ہے مردہ دل کیا ہے وہ درمیان میں بیمار دل کیا ہے وہ مناسب ہے وہ کبھی اس طرح جاتا ہے کبھی اس طرح جاتا ہے اس کو پختگی حاصل نہیں ہوتی ہے ہاں اس کا علاج کیا جائے گا بیمار کا علاج کیا جاتا ہے بیمار کا علاج اگر دوا صحیح ٹھکانے پہ لگ جائے توحید اس کے دل میں آ گئی تو زندہ دلوں میں شامل ہو گیا اگر نہیں آتی دوسری طرف چل جاتا ہے تو پھر جہنگ کی طرف چلا گیا یہ تین قسم کے دل ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلط نوی رشی آٹ ہی ابراہیم نور کی جماعت میں سے ابراہیم ہیں بہوب الم اپنے رب کے پاس کیا لے کے آئے ابراہیم مال لے کے آیا رب کو مال چاہیے دولت لے کے آیا کیا لے کے آیا ہے کچھ بھی نہیں خاندان چھوڑا ہے گھر چھوڑا ہے سب کچھ چھوڑا ہے لے کے بیوی کو نکل آئے ہیں عجت کر کے چلے جا رہے ہیں کیا لے کے آئے عزا بہو بک ال سلیم رب نے کہا آؤ ابراہیم میں آ گیا نبئی میں کس لی رام کیا لے کیا ابراہیم سلیم وہ اگر اللہ رب العزت کہتے ہیں پوچھتا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لے کیا ہیں آپ بناتے ہیں للہ تمام زبانی عبادتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اتہیا تو لہٰ اور بنی عبادتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے وق مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اور اب کہتا ہے میرے حبیب تو ساری عبادتیں میرے لیے زبانی بدنی مالی تو میرا بھی تجھ پر سلام ہو ہے محمد علیہ السلام اور بھائی اگر آپ میں آپ سب مل کر تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے رضرو کر دیں مختص کر دیں خدا کی قسم اللہ کی طرف سے سلامتیوں کے پیغام آتے ہیں پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہو بکل بقلب سلیم پھر آ گیا پیغام پہنچا رہا ہے قوم سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھر گھر کے خدا بنا کے چلا رہے ہو وہ کہتے ہیں اے قوم اس کو پکڑ لو ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی جہنم جلا دو اور اس کو اس میں ڈال دو ابراہیم کو ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا ڈالنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں کہتے ابراہیم ہمیں مدد ہمیں حکم دیجیے آپ کی مدد کر سکے کوئی فرشتہ کہتا ہے آپ یہ آگ اٹھا کر نمرودیوں پر ڈال دیتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے فرماتے ہیں نہیں اسی نے کہا اللہ سے جواب مان ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی علم سوالی علم ہو بحالی اللہ کو میرے حال کا علم ہے مجھے سوال کی ضرورت نہیں ہے حال کا علم ہے سال کی ضرورت نہیں ہے ہسبی سوالی اس دنیا میں اللہ کا بندہ ابراہیم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے اللہ جانتا ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے من میں ابراہیم کو ڈالا اور ڈال کر آگے آگ میں ڈال دیا اگر آگ میں ڈال رہے ہیں ادھر فرشتے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ تیرا ایک بندہ توحید والا آگ میں جلایا جا رہا ہے اللہ کہتا ہے دیکھو ابھی یہ تماشا دیکھنے کے قابل ہے ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے ادھر آگ میں ڈال رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں آج ابراہیم کو ہم ختم کر دیں گے ادھر کہا جا رہا ہے یا رکونی بردم مسلامہ آگ ہو جا ٹھنڈی کیسی ٹھنڈی سرابتی والی دیکھو سلام ہر جگہ پیار رہا ہے توحید والے کو سلامتی مل رہی ہے سربتی والی ابراہیم کو ٹھنڈک بھی نہیں ٹھنڈک بھی نہ ستائیں ایسی ایسی ٹھنڈی کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے سلام سلامتی والی اللہ ابراہیم ابراہیم والی سلطم و سلامت اس کے بعد ایک بقایا بہت زبردست آدمائ شادی اللہ نے کہا